بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الجی بھی ادہل ملکو کل قدیر برکتن والاغ پلاس کی پور بادشاہ ابار سبا نے قدرت درم کرے الجی خلق الموت حیات علی ابلوقم ایکم احسن ملام وہ ہوزیز الغفور اغذاد تقدیری کرے د مرگو دیر پارا چستا سمتان علی چکمیوستاس دے خیستا او خاص اللہ دے زورو بخن ان کی اللہ جی خلق سبع سماوات دن ما کا فی خلق من تفاوت فَرْجَعِلْ بَصَرَحَاً تَرَا مِنْ مُفُدُونَ اگر ذات دے چھ پیدا کری آسمان نالان بان دے باندے او بنین تا پا پیدا کولو دا دے رحمان ذات کے حص نقصان نوگر زوان نظر دے آیاین تا پائے کے سچو دنان سمرجل بسر کراسی وح گزانظر دیبیا واپس پو گ زیتا تا نظر زری لا سیال تڑڑ بویم و لیا می جان رجو رجوما شادی تدال ڈولی ماسمان پڑا گ مساوی پاردی تانو اور پیارکڑے ما گید راضابربلکڑی شیم ودی نفرو ربیم مذا بہن سل مسیر اوشترا کسان راج کفرکڑے پخت جہنم اور کلچ اگت شری پدی جانم کے اور لڑا ہین دکھ کی تکا دو تم میں نل لوں گئے کل کیفی ہاں فوج انزن تو نسدیدہ چوب شی دا جہنم دڑے رسے دوسروں پر زولیشی پائے کی اور ڈلام تپوس پکی دلے ڈلنا سو داران د دا جنم آیا نمراگلے تا سو کیا ردر گنگے <تصح> یقینا منگتا یار ان کے منگ آگت درو جنوے اللہ تلا ہین تاسو مگر پکمرائے لو کیے لو كنا نسمع و کاسم کلو نی اوائی گور دلے دلہ کتاب یا جانوپ یکڑے پدی باندھی نوئے گا پو لوکی فاطر فصو ندیپ گنا پلو نطبائی دا دیور وعلو لران ان اللذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرت و عجر کبیر یقیننا کسان چیرکی دخبر لبنا بحال دن لیدوداکیم دید پراب اخششت گناہون دے عجر دلویم واصروا قولکم و اجھروا به انہو علیم بذات صدورم اب سخ پلو نو کخا کم یقینا اللہ عالم دے پائے خبروں کی اللہ عالم من خلا کا سوکھ چ اللہ تعالی بارک لیدن کے خبردار ر خاصا جو تاس لزم کا تارے کڑے پار تو پارتارت اللہ روکے اوخ اللہ نام وہ خاص اللہ تا واپس گزل تم من فمائے ذات ن چپاسمان کے ریم چخت ببو جی پتاس بانے پر کا فضی ام آمین تم من فسمائے سلا ل کم ہاسبن فستا لم نئے آیا پا من یہ دا غزات نہ چپ آسمان کرے چراو بلی کی پتا سوان باران دا کانو زرے پتبو لگی چسرنگی دی زمای رول ولقد قذب اللذین من قبلہم فکیف کان نکیر آیا قینا تکزیب کرائے کسانو چی دین نو سرنگی شو زما سخت زاوغی لران اولم یا رو تریف کہاخلک مارکان پاسانگ فرو لراو وہ نظر وہ زر کلک کل الگ نہ دیرا ٹنکڑی ڈیلرا مگر رحمان ذات یقین ناگر لی دن کے رحمان آ سا چاستاس دار لہکرشی اور مدد سرو کی رحمان زاد ن سیوان ہن دی کافران مگر پدو کا روزی در کی کبند کی الله اخبل روزی بلکہ بزور نہ اتھی خلق پناہ سرکشائی کے او نفرت کے افم يَمْشِي مکیب عَلَى وجہ احدا ام يَمْشِي سبین عَلَى سراد مستقیم آیا سوکھ شروان دے پڑ پخ مخ پخل مخبان دے دیکھے دائت والا او کناسوخ شروان دے برابر دیو پسیج روان دے کلہذی ان شا ل سما سارے توڑ اجوکڑی ساتا و گنا و سرگی ازنا دیرکم شکری کولہ زرا کمفی ویل تو تشرون تو اللہ غذات خوارکڑی تاسو بزمک جن کتا سنی ہے خاص اللہ اخلنگ فلم ارکل توشی مخ ندر ابویلی شی دا شی ری چیتا گوتم قُلْ إِنَّ اللَّهُ وَمَمَّ فَمَن يُجیرُ مِنَّ <عَلِيمٌ> تو آیا تا سپو کہ پم باندی نسوک پنائی ورکی کافرانا دادا در ناک نام کلور رحمان بھی تو کل نام تو آئے غزات دے رحمان ذات موں کی ایمان ذا وڑے دے اوپا غمون جانس پارلے فستعلمون من ہوا فی ظلال مبین زرد تاسو پتاو لگی چسوک دے پا گمراہ اخکار کے قل ارائتم ان اسبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بمائم معین تو آئے کشی ستاسو دا او بو اوچه بزمنه کئ نڅوک براو لیتا اوست او بو بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم ما يسرون قسم به قلم و باند او پایشلیکل ک قلم و علام مان تا بنمت ربك بمجنون شادت گئی دا بڑے خبرائیں جن نے ت پنے مدد رس سا سرا و ان لك لا اجر غیر ممنون یقینا استاد پا راڑی سوال دے جناب بس کی و انك العلى خلق النظیم ای یقینا تو خام خے با خلق لو سب سوب سبنی دری آ کے مفتن چپک میوں ساس بانے آل میمن سبیلی بل مدد یقینا چا چوڑی داغد لارے آگ خپو دے پہ مندن گوانے فلا تو خبر مندا گاچیپ گئی دیڑی چیت دی ترمشین دِیبم تاثر نرمشی ولا تو ہل مہین خبرم ممند آغش آش دیر قسمونک یو زلیل سڑیم ہم آزم مشائم بنمیم بدرد ویپ معاہدین وپس یاو دیرگر دیدن کی پشو غلیم منعائل للخیر معتدن نصیم منک ان کے لئے دھر خیر حد نتیر و تون کے لئے غڑ گناہ گاویم عطلن بعد ذالک زنیم بدی سرسرا بدناؤ دے اضا ددی وجنا چرے خاند آیا تالا سا تیل کلچی بیا بد بیانی تین زم گا وی دیدا درو کسی دید محکمو سنسی مل زرد بول گو منگا دد پہر تم الو نلو نا جی افس مو سرحی یخن پریوانیہ ازمے کورکس میں کروگا پو باغ دی باغ لرا پوخت سبا کے نشا گشانتاد پر نوازنا اور کردی اوبل تپوخوا کے روان شی اور پٹھی بٹھی خبریں کالے اللہ یت اللہ کمکین اسے ناچے داخل شیدے باختن پتہ صبانے سوک مسکین سرے وغدو علا حر دن مقادرین السبا لاردی پا غصبانے زانے قادر کرنا پائے فصل فلما روحا قالو انہا لضالون ارگلش دی اولی دا باغن دیوے لیقینا نمگا رکون کی دلاریو بل نحن محرومون بل کمگا بین سیبیون قال اوسطهم علم مقل لکم لولا تصبیحون ویلی اوخیار دینا آیما تاستنویلی شتاس ولی تصبیحن کا وید اللہ قالو سبحان ربنا انا کنا ظالمين دیو پاکی دازم گرب یقینا منگا ظلم کون کیوں فاقبل ملا بازو تلا مری پازوان ملا مت کبل کبل آلویا ویل نائنا کار ہلاکتے زم گائے مرکشان اصاربنا لہائ لاگن امیر دے شرب زمگا بدل برا کی منگ تک اکبر دسی عزاب دنیا اور ڈیل ویرے ان مبتقین اندر جنات یقین المتقیان الرشتر فنید درب دری جنتنا در دیرون ایمتنو افنجال المسلمین کل مجرمین آیا گرزو بھنگا مسلمانا پشاند مجرمانو ما لکم کیف تحکمون سدلیل استاسو دلی سرنگ فیسریکویں بی دلیلا ام لکم کتاب فی تدرسون یو کتاب, کتاب کے درف ان چھپائے عشتر تاسلر کسم نا پنگ مانے جی رسیدون کیں ترقیمت رضپورے قیرن تاسو لہ ہر غشیے یچے تاسوں صفہصلے کوئیں سل ہوںیہم بذ لے کا زائیں تپسو کاا درریہ کمیودرری پریبان نے زے معار دیں لم شوہ ام اوفلیاتوں بے شوہ کاے اہم من قانون سالریقین آے دی د پااراشت دے شریکانڈ لا۔ مرادنی یو میوشف نیل سوجو فلاسو شلری بری پرداد پوزیری تصویر خاشیاترہ وقدان سوجو دال من نو یقین گنی دے خبر زی پمارا نیسم پدا سے پوئے گی ووم لی ہومی زمان پاخریڑ نوی ددی ن سمزدری نیل تاند نان شیریم ام دلگی سرگل گئی فصو لک میں ربی کا اولاد کم کا صاحب لہو تیز نہ مزمو سور کا درفور امکھا پرشانت دئی والوں کلچر وا زکا لاتا ہاتھا چدم نڑکوں لولا دار کہ ربی لنو بے زب لڑائے مضمون کنے رسید دی لیاقت آئے سان رب د طرف نہ خامھا غزل او شوبے دے پڈاگا پداسان جی بد حالے ہوئے فشتبہ ربو فجعله من الصالحین او ور کدل رب د دا ایکازو د کامل نے وقاد نب سارم لما سمے اور یقینی کا فرخل خام خاؤ خو تالا پخلگو کلچری اور قرآن ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ان دا قرآن مگر نصیحت دے دپال ٹو لالم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تم الفاق و مدرا کم الفاق یقینی راتن کے آفت سمرل دے یقینی راتن کی آفت سپے درکڑے تالرام چسرے یقینی راتن کے آفت کرزب سمود آدم بلکاریا تقزیب گڑو سمو دانو آدیا نو نٹکن کی آفت فاما سمودکو ہرچی سمو دانو ہلاکڑے شل پتی پتی رشرام فوحلی کوریہ سرسری نا ہرادیا نوحلاکڑیشویل کانچ نیوت سخر آل سبیال سمتا فتر کھی سو کا جلیا اچھل پری بانے وشپے اور تروزی پل پسی آپ یخن کے نریدتا پر لہمیا آیا سوک نفس پاتی کی دنوں کے وجا فرانو امن قبل موتفا آم توڑو فرانو داغ نخی خلگو اور ٹکڑی شو کلو دلو دل سلام د پکٹ گنا سر فاصو رسول رب فاقم نا فرمانی پلانوی ولدی ذرا پنی ولو سختوم چ لما توغل ماریانگا کلشیوپ دہد نوتک تاسرا پکیشتے روکے لینجالکی رتوں داچی گرجو گا دارایا داش نسیت تو چی آدو ساتی آغی دراغ و گنا یاد سات ان کی فیضان و فیخف سور نفقت آہدا نکلشی پوکے و شیبش پیلے کی پوکے یاو و حملت اللہ والجبال و فدکتا دکتا آہدا اپور تکڑی شیز مکاو غرنا زخبل زینہ و بٹکول شی پٹکولو یاو فیاؤ میں زوں کا دل واق رز ب واقفت واقع کی ان کے ون شکت او فہ آئے دَابَ آہیا چوی وَالْمَلَكُ دا بدا رزبانی کمزوریم ول ملک او ملائک بدری پگاڑو بانی <تصفيق> پورتقی بارش درفتا پور مخلوق نہ پدول بانیات کسان یوم <تصفيق> تو رضون کم خافیا پدولت <تصفيق> بتا سیش کرے شے اللہ تعالبی پٹتا سنا اسپٹی ان کے پامنتی نا سوش اور کشیا ملنا بخیراس کے دی را راشے خلکون سے ان لئے زمال ملنا انی زنن تو ملاقن حسابیام یقین زما کی دوا حساب مخاماب فہ فی عئی شرامیا نتا سڑے بھائی رضا کی جند خوشال فی جن تلیا جی کت آدانیا کچ کے دائے بنی کلو اشربنی فیلیام خالیام وے لکی بہت خورے خوشال سببدا مل نو شیلی گلو تاسوپر شوکی و منتی بہو ملکنیتکیا چورکیا ملنا مکسلاس کے دیر مینا کشم ت ملنا مان ول مدرمایا ازن پیدم سے زمائے صاحب یا لئی دہا کا نتل کام حیرمان دے داول نے مرگوئے فیصلگ ان کے ماگنانی مالیام دفنک زمانہ سازا بھاگ سنوچ زماؤ حلقانی سلطانیام اور رخش و زمانہ زور زما ہوزو ہوں فغلو سم جہی مسلم اوبیر شی تو کت انہیں سڑک بیا جانم کے ورن نوا سیم سم مفی سلسلت زنجیر کی شدائی گت والے اور یا گزر دے جان کے ان ہوں کا لا مین بل یقینا چلو شان والا تو مسکین اور تیزیم نار کو لا پوراک دمسکین فلا سل یو مہا ہونا حمیم نشا دلرا نندے کے سکھ دوست ولا تو خوراک تدے مگر دین جہن میام لایا کلو نب خیا لرام مگر ڈیر گناہ گار فلا اکسے موبے ماں تو سرون ن پکارتا رنگے کسم کم پائے سیزن چتا سوئی وَمَا لَا سونا سیزن چیتاسوئی نئی نئے لو رسول کریم داشا تی پدی چا قرآن وی ند رسول زت مندان واحو بے کل شاعری کلیلم نردا وی ناد شاعر ہوڈر کم ایمان روڑ تا وله به قو کاهینقللي لما دذکروم دا او دااینا د دا ترويډ کمم ننس تداخللی داسم تنزم مرب لالمین دديناازې ددي د طرفطرپلمین نام ولا او تول نه بعض الله قا اکه جوړړې د نهبي پبانې بعضې خبرې لا خزنا خام گا د لا خملتاگدی ناجریتا سو نئی سونا بچ لندین لم کم کرتاس کی کسان دی تقزیب کی در قرآن وین ل حسرتریقینندہ قرآن یا دری دا تقزیب دیا فران وین نہق ال یقین ایقینندہ پوخ یقینی کتاب ریم فسب بسم رب ن تصویو آیا سردن درفستانہ چلے شان لریم بسم اللہ الرحمن الرحیم سال سا لمبے واقع غخت ن اکڑا گختون کی عذاب واقع کی دن کی لران لل لیس فری داف خاص دے کا فران لڑا نشتہ رہے ان کے من الله ذل معارم راضی بعد اللہ ذا طرفنا ناشخہ اندر براسمانون دے تارج الملائکت والروح علی فی یوم ان کان مقدار خمسین الفسن ورخیجی ملائکو روح غطا پیورس کے چرائیں مقدار دے پنزوز ذرکالا فصبر سبرن جمیلا نصبر سبر کوا سبر خیستام یو نو بائی یقینا خلکنی تگرے نا کری بائی میلرز یو مکو ن سم کل مل پی شی بداس مشانت تانبی ویلے کڑے شیوے و تکو نال اور شیبہ داغرنا پشاند دوڑے پشاند دوڑے رنگینے ولا اسألو حمیم حمیمہ سوال بنی شکالے تفوس بنی شکالے یو دوست دبل بسنا یو بسرونہم خودل بشیری یو بلتام یو عدو المجرم لو یفتدی من نظابیوں میں زمب بنیم ارمان بکی ہر مجرم چفور جی کی رضاپ ددنا پامنخلب واقیم پا خزخبل وہ فصیلتویم اوپ خاندان داغ چضل زیور جی چاچمک کی دٹول چبیائے بچ کی دلرام دل کہ اللہ انہا لظام اچھرے دا سنشکرے یقین انداخل انبید دورم نزاتل شبام راکاگی با سرمندر سر او دادو کو لرام تدعو من ندبر و تولام آوازونا بکیا شاہ تاچ شاکڑی او مخیارو لوم و جما فاوا او مالنے جمکو للوخو کے کے خودل اِنَّ <آم> دا انسان پیدا کرے کل شیور سی دکلیف ن فریاد نئی رو منو کل شور سیدت سخیر من کبلئی <قلقے> مسلیم <durable> <سلمان> سواد منگزارو نام الزین ہوں ملا سلام دائے انگزار چی پفل منزن ہمیش گری کریم وزین فی ام عالم حکم معلوم آکسانی شریف معلوم کے حکم کروم د پا د سوال کے ان کی اور سوالم واللزین یصدقون بیوم الدین او دعا کسان دیچ تصدیقم کی در وزد جزام واللزین هم ان نزعب ربهم مشفقون او دعا کسان دیچ دعا زعب دخل ربنا دیر یرکیم ان زعب ربهم غیر و معمون زکائقین نزعب در عبد دینا سیع سامن نشی کے دیم واللزین هم لفروجهم وحافظون۔ دا کسان چخلور تنو حفاظت کریم لاجہ موا مل کان غیر مسائل ما بی مالک دی خلا سریم یقین دینی نیم ملا مت کڑی بری گیم فم نب تاورا لو العادون وکشاء لٹاؤ د دے نا اخوان زہ کسان دی زہد نا تیرزن کریم والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون خدا کسان دی شری دخل امانتن و دخل اللوزن لہاس کمن کریم والذین هم بشہاداتہم قائمون خدا کسان دی شری پپل شاہدتن بان ایک لکلاڑ دیں والذینہم علی صلاتہم یحافظون ودا کسان دیچ اخفلو منظر بانین دیم حفاظت کریم اولائک فی جنات مکرمون ندا صفتنو علی بی بجنتنو کے عزت بی کے فمال فما لیلذین کفروا قبلک محتعین سوجران جران کافران فران لراشستان طرف تم منڈ وحیم عن وعن الشمال عزین دخی طرف و طرف خلجن تیات می ہر دری جنت چاخل بکڑے شی کلا مت نام کلہ خلخنا چر داسی نشکے فلاس مبار داسی نکار شریک میگنوا دل خیر مسبوکین قدرت لاروبد یی چې بدل کړه ولو غره د دینا او نیمه کم نوري کړی شي وي فزرهم یخوزو ویلعبو حتا یلاقو یومهم الذی یعدون نپریګ د دې لاراں چې ورننوزی باطل خبرو کوي الله به کوي تضیج مخامق بشی ضائر و اسرای چې دې سروازه کوي یاو ما یخرجون من اللجذاسی الى صراعا کاننهم ملنصبو یفضون اور السروزی بدیذ قبون نا منڈے وہن کی بین گویا کی دیخبلن کھتا یا بوتانن طرف تمنڈے وہیم خاشع تن ابصارہم ترحقن ذللا زلیلی وسترگی ددی او پٹکڑی می دی نار ذلت دونو یقین لے گلے گانو سلام لا کو یرا ورکا دے قوم ترے مخید دے ناشر آشدی تازار درنا قال یا قوم انی لکم نذیر مبین اغویل قومائقی ننز تاسد پارائم یرا درکن ان کے اخکاران انیبود اللہ واتقوہ آتیعون جب اندگی اللہ لخاص کے او یرا قیدانا او خبر منع زمان یغر لکم انسمان بخن اور مکر شی چکل راشی نشی رس کے رے کدا خلک پہ رے ربا رب کلن رابل قوم دشتے درواز فلم یزم دوائی لا فرار نزیاتی ندی لرا زمارے بل نے مگر تیشت کبل بئنی کل توم لوت ورکڑے دیر پرائتور دب خنو کے گرجویدی گوتخبلے بخل و گنو کے وسطیا بہم آسرو وستک بروستار ازانے پٹکڑی بجا مخبلوں کې اکلشری پکپلفرو لڑ دلوئی سم داؤت جہارا ویا کاوتورکڑے لرا لا پچم سی آلنت لو آسر سرارا ویا کن معدی تخکار ویلی جا پٹ پٹ میلی ری تپٹ ویل فکول تستا فرو ربکم ان کا نفارام نا بخن یقینا کا ڈیر بخن یور سل استمالی کم مار رالی کی بان نہ پتا سپانے تو ضرورت مطابق ویون دتکمبیاں والیوں اونی نالکم جناتیوں جانکم منہارا جاتی بتاؤ نرماجنا زامن ادرکی بتاؤ بابونا ادرکی بتاؤ مالکم لا ترجو ن لاہ وکار سوست اللہ تلا خلق کمارا آلدہ پیدا کری ہے تاسو کو مختلف حالت نوں الر کے فخل اللہ ہو سبا سما تے سرنگ پیدا کریے اللہ تعالی وہ آسمان لاندے باندے وہ یا نوروں یا لم سس راجا اگر زولی داس پک میں پائے آسمان کی رناور اور ان کے او اور دسو لین شراغ بل کر بات اور لارا زر گن کڑی تاسو دزم کے نا پڑا زر گنو سم کم فی ہا خرجو کم بیا واپس بوزی تاسو نزم کورو باسی بتاسو بیا پر استلوگ ولاح لانجکڑے تاس لذم کا مہا سو بل فیجاجان داسو دینا پارو ارتو پال نبی نسنی تب عموم الم یزد ہو معلوم ربائے کرن دے خل خلکو زمانہ فرمانی کرے دام اور تابیداری کرے داغ چاچ ن زیاتی کی دید رمان داغ اگلا رمان داغو, داغو دا مگر تاوان وہ مکروں مکر کبار اور چلو نہ دی چلو وقالوا لا ولا و کا تر ندوں سوا سا نسر ادیری مرغ اخل مددگاران مدل راؤن سوالران وقد اسلرا یو ولا نسل وہ الا تضالمی آئیکنن گمراہ کری دی ریر کسان نمزیاتی کری دی ظالبان لرام مگر گمراہی مما خطیعاتہم اغرقو فو دخلو نارا فلم یجدو لہو من دون اللہ انصارا دواجی دگناہم ددینا دی غر قریشول نداخل قریشورتہم وہ ب نم درا دلان سوائے سکھ مددگاران و در الکھ مددگار وہ ربلا کو سلام ربام می پز مافران ناسو کو ربا دے ان کا فار یقین پرے دے گمراہ ب کی سابند انب زیر دی مگر نافرمان گڑ کا فرم ربلی ویم والنی یا ربا بخنوں کے ماتا زماں مورت لالتا اور چاطا داخلی کی زماں ایمان مان والی او بخنوں کے ٹولو مومنانو سڑو امن و زنانوتا ظالمین کے ظالمان رخلک الرام مگر تبائی بسم الله الرحمن الرحيم قل <تصفيق> أوحي إلي أنه اصطمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا هو آي نبي وحكر شير ماتا يقينا نغكي خذ لو فل تا کوردر منگالی میم نشری کبھی نا ہدایتی شری منجوڑ رخ پلفر ل ساحبت آخین چاندر گا نیدنی ولی مرگ نچے نو کافی شتتا کمخلو دم گا لوانے نَاحَقَ کھلے سوائے کمان کو منگا شرے بنو انسانانو پیران پانی دروان رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ لن بِرِجَالٍ مِّنَ جن فادا دونوں آ سڑی دے انسانانو پنائی بے گوختہ پڑو د پیرانو نیاتی کو لرا سر کشی وان کما زن یبعث اللہ آئے دے انسانانو گمانو ان لگ سنکھ ساسو گمان دے پیران دوبارہ بروشت نکی اللہ عیدالمس نم فوجد مل ات ہن شدید آئکین منگا تلپل خبر ناسمان نو مند ما ٹکڑے شو د سو کی داروں سختو دشوگلو نام نو دِن کام آنا جا سا آئلن منگوا کے نا اسد زینا پار وقسار چاہ شمی کړی تارکڑ ویم بھی منفی گنپویگ آیا شرکڑے شی دے پاگ چا چمکے را دکڑے پری دکڑ بانے ربدی دخ میل می نالک د یقین بازی کانو بازی ن سیوان وہ منگا ڈلے مختلف اور زم گا یقین دارے نشوا جس کو لے اللہ تعالیٰ لڑا پزمگ کے چلے نشوا جس کو لے آر آپ تختی دل سران وعنا لما سم نل ہوا منا فمبر من فلا ف بخس ہدایت قرآن نو چاچی روڑ پپلے یار بن کی ریس نقصان نہ مسلمان اسلام راوڑی دائے سانو کوشش کرے رے حاصل کرے رے ہدایت درام واسیتون جہن مہتوام اول شکار روان نی نای تجنم دوبارہ دی خاشاک والل استقاموا علی طریقتہ لا اسقینا ہم ما ان غذقوا او یلی دی اللہ کر اخ برابر روان و بسیلارے ما بس کولے بدی باندے او بڑیرے ذِكْرِ رَبِّهِ و میور دیر پارا چز امتحان اکم دری برے چاچے مکھ واڑو دیا داشتخل داخل بکیا گدر پا سخ مساجد فلا تدرواہ آئینا خاص مرا بلے دلہ اللہ سر بل مددگار لڑام کا لڑا دیو نزی را چې شوي دا خلک پاغبانې راپن کوین نه رببي والله اوشر کو ان تو قین زخو بله خپل رم لغا او نهشر کوم داغ سره بله نهکیڅک کویننی لام لکو لکوم زرم شدان تو ا یقینا زاختیان نہ لرم تاسل را دے زر نہ نہ فیز بولنی ل یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا تو ا یقینا چری پنی بران کیما ت اللہ نہیں سو اور چری وبنمممزد اللہ نہ سوا ز ز لاکنا فرمانی ہمیش بھائی ہمیشہ ہدای زارا یو ودونا فسیا منفر کلو ترا پورے کل شیوی نی داخل خاصاپ چیسرے واد کے دیشیم زبدے پو بشی سوکھ دے کمزوریم داد والؤ کم شمار والا کلے ندری کریب وا دالہ ربی مدام۔ تو آئے زنپ ایک گم آئے نسدی رہا ہے چاس رے واد کے ریشیو گرزی باغی لگب زمالے والم الغ بے فلاز روا لا گئے عالم نے بٹو لو پٹو خبروں خبر نو کی پکل غیبانی پانی لا مندا مسولی ہودی رسدا مگر چو رکی در سال رسو نان دام مہیو داغ رو سوکھ ملال کدب لو راتا رب مو آت بھی مل دے مسا کل شی د ورورا ورورا دل بارا چخکار کی اللہ رسولی دے پیغمبرانو پیغام رحبل اور آگیر کڑی اللہ غحال حالا چی سر یوشمار کڑ اللہ ہر یوشے بسم اللہ الرحمن الرحیم یازمل اے پورت قون کیا گران کودرگ رشپی ملک نسو کو مودا اوزیل یا زیاتی کا پری نیم باندھے سفال لا قرآن لاپ سفال سنکی آلن سکیلا یقین رالی گنگا بتا بانے وائنادر نام ان شیادل لے آشوت او آپ مکیلا یقین میزل دش پیم داخ برابر ان کی دزڑ دیا و برابر ان کی دی وائنا لڑام انہارے سبن تبیل یقیناً پارا پورس کے ہوں مشغلے اسمرب بے کا تب تلی لے تب تیل آیا دونوں درف بلو زان جا کا تب زان جدا, جدا کو رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا رب المشرق والمغرب نشتاق دع عبد بن دغه سواد غنانو نساغل رزمو ارخلو غارونو واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا <تصفح> او صبر كو با خبر هوچي اپری ددیپری خود لو خیست و زرنی وامتی مہیلوں کلیلا اپری دما دا تقزیب کون کی خاندان دمالارے امہ لور لگا دراصل ان لدین انکال یقین سرا پیڑ ہے د کوش درے اور من ست ہوں ازاب خوراکی بمرائے کی اوزاب درناک یوم ترجلوالو اکان تل جس بم مہیلا پاور چو بجڑکی کی زمکا شیو دا گرنا ہوم ڈیرائے دش گو بیم انار سلنا کم رسولن شاہدن کم کمار سلنا فراؤن رسولا یقین لے گلے رسول بیان کیوں کہ پتا سبانے دواہے لکسن چلے گلے منگا رسول تسول فاسا فراؤن رسولا فا خزنا نو نا نافرمانیوں گڑا فراوندے رسول نا نو نو دے منگا اپنی ولو سختو فکیفت تقون ان کفرتم بش کفر دم یوم یجعل الولدان شیوان نصرن اے بچ بچے د اللہ دا عذاب نا کتا سو کفر کرے پا ورز با نے شگر زیباده وڑو لرا بوڑا کا نوادلہ پور ان یقین دا, دا, دا خیس بیان دے فمن شا تخلا اور سبیلام نسوچ واڑی ن سیخ پل رب ترسل كار بال چھو گیش نس دے دو تاؤ نمشپ تیم سرشی اوا كاوچستہ ولہ آلمال آلند تاسم کلا سا تاستان فکر سر خلح سے سانتا نہ جوڑان و سفری کی فضل نور کسان و کتال کی چتوالی دفاران فکر نل شانی واقی مسلات واق حَسَنًا قرض الحسن پابندی اور قرض ورک اللہ تعالیٰ تو قرض احلاس چلی گئے تا سمخلان خیرکاری تا سواگت اللہ ان الله غفور رحیم ابن واڑے دالانائ نلا بخن کن کے رحم کو ان کے ریم یا جامعن کیا دار کم فان درم پاسا یول کوان اور رب کف کبر خاص بین کا سیاب جام پلی پاک دفا چلا چڑیری گڑیم کا, کا فسب خاص پلب دارا سبر گوان فیضان نلشی پکیشی بشبیل فضا لو میزو مناسد سخت الن کافی نی کافی اثیونا زر نی ملک پرے چپ میو واض لو مل مم دودا نورکڑی معلام و بنی شو دامن چاضری و مہتل ہم ہی را ترکی معل نو روڈیر سامان سم یو نیم جائے تمکیچاتی کو لیاتیم چری دا تم دن کئی یخنندر نا سور سو دام زردے شپ جان کے انہوں فکرا قدر یخ نندر کوڑکڑ فکو تلک فقدر تبادشی سرنگ انداز جوڑکڑام سما کو سرنگ انداز نظرا وتلتا بساسرختور پلتن دل رام مخم تو شم سما اتبارہ وسط و شاخڑا لوئی اکڑام انہا جائے میل نر دا مگر جاد نکلکڑے شیر انا زائل بشر نا قرآن مگر وائنا دندام سوچلی ہے سکرم زبر زب سے دم دے ب سکی وا برا کما سکرم سشی بوئے درکڑے تال سکر سیرے لا ولا باقی لاتی ولاقی نی دسوگرام نفری, نفری سیزون کے ستا شرم مخردی پائے بنی نس ملا جاننا سا بن لام ملاک انری مکرکڑی بونگا سوکی داران دور مگر ملائق و شمار مگر دیر پاران چی پوخ یقین کیا کسان چی کتاب اور کڑے اور زیاتیشی ایمان والا ایمان پل کے اولاب الزین تم او کتاب اچیش کن کیا کسان چی کتاب اور دیر پاراشی ہو یا کسان چائے پزنوں کے مرد نفاخ انور کام کا خلگ اللہ تلاپتی من شام داس بی کی اللہ چال چوڑیت کی چال چوڑی اما لمجنو ربی کئی ان لم پلہ کرو درف صابانی مگر, مگر یا اللہ عالم دے مگر یا داشتے دارم دا کلہ ول کمر چری خلاف نکار قسم نے بسپ میم بر زرو پشپوانی کل چیشا کی سو بھی داس پسانی کل چرنا کی نہم یقینا سور تران یادا ما دلے بنیاد داچا داچنا چمکلر نسیمرہ ہر گا مل سراشید گان بویم الاسا میسو نام فی جاتی سالون جب تب سو نئی اینل مجرمی تپوس وقت مجرم ما سلككم في سقر سشي داخل قر تاسو سقر کے قالو لم نك من المسلين ای وہ نیم دم گزارون ولم نكن تيم المسكين انم غراق ورقوم مسكينان و كنا ناخذ ما القا او منگا چھ باطلو کیبان نواتو سرد و باطل ننواتن کو نام و کنا نکذب بیوم الدین و منگا تکزیب کو درواز جزام حتا آتانا الیاقین تردیف علی چھ مونتا مرگ را غیم فما تنفوهم شفاعت شافعین ننفن ورقی دیتا سفارش دا سفارش کا انکو فمال موردی دراشد کافیدی فرد تیسریشویاد منظرین بلری کلو میرے میوتا سمشر بلکہ غائر یاریو سڑے د دینا چور کری شیا غدان سی عمل نامی خری وری کلا ولا خافون الاخرہ شردا سیندا بلکہ دید اخرت نری کلا ان تذکران یقینی خبر دار ہیں صدا قران یونس ید فمن شا ذکرہ سو غائر دینا نسیت والیم نصیحت نشی اغستی مگر جل تلا واہل مغفرام الاقار تپواؤ کریشی نا لائک دلچ بخن کی گنا الرحیم لا لاسی میل نارم کمزوت و لا اکسم بن نفسکار کسم کمزو پائے نفس بانے چ ملا مت کن کرے دخبل ذان اب ال انسان آیا گمان کے انسان چرے جم بن کنگا ڈکی ردم بلا قادری نالان بنان بلکہ قدرت روپ دے خبر چی برابر کوندنا پی بند بل انسان بلکہ راد کی را دا انسان چنکارو کی را حالت ن چمک کے تراظیم یس الیا ن یو ملکیا تپوس کی چکر بئی روز قیامت فیضا بر قل بسرم کلچی کلی بریشی نر دسترگو و خفل کا مارو ترشی سوگمائے وجمع میں والقمر اور آگوں کی شی اس بک میں پیاؤزیم یقول الانسان یوم وائی ب انسان پد چکندے زید دیکھتے کل اچھری بلکی نشٹا زید بچ کے دلو یوم رب مزنستم خاص تا رب تا پد عورت بانے کرارے رے ٹولو خلکو یوں نب انسان یوم بما قدم آخر خبر بکڑی شی ہر انسان پد اور پاغ مل چمکیلی گلیوں سے برخولیم بلیل انسان والا نفسی ہی بسی رام بلکہ ہر انسان فلزان بانی خپورے وَلَوَ الْقَامَ اگر کپش کی دیکھ پلے بہانے لات بھی لسان کلتا جلب مخذ قرآن لسٹ لوک پل جب دی ترائ چلوار بکے ان جما قرآن یقین زم پذیم دی جمکند قرآن اور لسلے قرآن فیضا قرآنا ہو فتر کلچی ملانش وی لو بس سما لیا بیا والين کل بل توحبون ن چڑ نرے, نرے پکارین کار بلکی مین کوتا سوت دنیا سرامت وتذرون پریدیاخرامجوئی پر یو می زورام سمپور با پذانے تروتا زریم الا رب دیہ نا زورام پلب ترف تبا کتن کئی کریم می زا سام اس ما پتوان تیو فال یقینی سر ان کے کھلا بلکی چر نر پکارا محبد دنیا کلچور سی دا سا مرتا وکیل من راک او وی چی دے دے خی جن کے یا سوکھ دے دم ان کے نل فراق او گمان بو کی چدارے وقت جدائے واقع او بسی یوز بچی او پنڈے دبلی پنڈے سرام علا رب دل مساق سارب تاپ تقرل بانی چلی دل دریم سلام ن تسطیف نکڑے دین مجے کڑے ولا کز لا کقزی کڑے دے مخل سم زہابی تمام واروان شلکور نے تالوئی اولا لولا حلاکت دے بیام حلاکت دے ہلاکدے ولا ولا تالران ولاکدیم سما لولا بیا ہلاکد تالان ہلاکدے ایا سبل انسانو یترک صدا کس گمان کی انسان چپری بو دیشی محمل بےکار الم یکن ن فتمی منی یو ا انا ذا انسان افسوس کے دمنے نہ چچولی کی برہن گے ثم کانا لقدن فخلق فصوا بعشوے ٹکڑا دوی نے جوڑ جوڑ کا اللہ تعالی برابر کر داندامنا فجعل منه الزوجین الذکر والانثى نجوڑے کر دتنا دو قسمان الین و زنان اليس ذلك بقادر ان لا يحيي الميطان دغزات قدرت لن کے پرچ جند کئی بیا مڑو لرام بسم الله الرحمن الرحيم هل طع على الانسان حين من الظهر لم يكن شيئا مذكورا یخن لاگل <سؤال> انسان یا وقت زوانی نو دے داس شیش یاد دے دیشی خلخ نل <سؤال> انسان متلی فجانا ہو سمی بسی یخن پی راکڑے مسان دن فی گڑا میل رایا امتحان کم بد نزول می کے ان ہدنا ہو سبیل اما شاقر اما کپورام یقین بیان کر تحلام یا بوی دے شکر کا کے یا بھئی دے ودنا شکران انتدنا لری ن سلا سے لو لو سی رام یقین تاکڑی منگا کافران داجن زیرونا تو توقنا اور بلکڑے شریم ان نلبرارا یشرب نا سن کا نزا جہاں کافورام یقین خلق خلک بس کل کئی داع کا سونا چگڑ بید دا سرا کافور آئے نہیں بها عباد باد اللہ فجر تب جیر دائچین داچ اس کی باغ اللہ دلہ روانی بدیدہ دا پر روان و لوزان طرف دان یوفون بالنظر و یخافون یوماں کان شر مستطیران پورو عالی بکو دی پا منختا او یریکو لدائر وزنا چدائے سخت ایدی خوری ورے و یتعمون الطعام علی حبی مسکین و یتیم واسیران خوراک بارکو دی خوراک پمین دا اللہ مسکنانو یتیمانو قیدیانو دام انما نطعمکم لوجہ الله لا نرید منکم جزاؤں ولا شکورا ویل بے یقینا منتاصل رخوراک درکو دا اللہ بمخ نوارو منتاصل ناس بدلاؤن شکر گزاریم سختہ سورک د تازگی و و جنتا و او بردے اور خوشحالی ردرا پود شری سبرکو جنت مت نفی ہا لائے ریا وہی پائے کے پپا لنگ ن بین نی پائے کے نور رو ن سے اخنیم و دانی تنئی لالت کتوف اور سوری داوی شی بے رائے کون چکا رائم واف آلئی آن فرم کانت کو اگر زور وشی پری او لوخی دسپین ذروں گیلا سنا من بشی قاری رتی تقدیر ششی بئی دسبین ذرو اندازی بئی درپ خاص اندازی ہا کاسن کا نزاجہ جمیل اس کو لکی دیبانے پائے جنت ان کے قاسے چگڑن بیدائے سرازن جبیل عینن فیہا تسمہ سلسویلان دامیو اور چیندہ پائے جنت کے نندائے دے سلسویل چنام ویطوف علیہم ویدان مخلدون اذا رائیتہم حسبتہم لولوام منصورام عزیرازی ددید خدمت دپارہ بچی چا می شبو جی کلہ چ سای او گورن نو گمان بکے پای بنے ملغلری خورے وری ویزارائے تفمرائے تنیم ام ملکن کویران کلہ چ تیوین او بینی تنے متونو بارشیلو یا علیہم ثیاب صندسن خضر و استبرق وحلوا وصعير من فيضان وسقاهم ربهم شرابا طهورا ہشدوی بدیوانے جامی درے خاموشنو دنا رورے خاموشنو او دغٹ رے خاموم او دی تپائے کی بنگلی نسبی نظروم او سکایو بدیوانے رب دجی اسکل پاک انکے ان کا ل کم دا کا نا کم مشکور یخین داداستارا بدلاؤ نا کبل کرو انہوں زنا لند یقین منگ ناجل کرے پتا بن دا قوران پناز لو لگ لگ فسب لہ ربی کا پور سبر کا فیصلے دربار خبر منا دئی نار کم وسکورس مبکر تصور پار سبائی او ویگائی مینل لکی ملا تسی گوا تس ہوا داغداملہ یقین داخل مینک دنیا سرام الشا ترنا نہن خلکنا شدت نا سر ویزا او بدن سال پیداڑی مری پے بندو گاڑو بدل بکا دری پشانت نور پر بدل تسکرت ننشا تخلا سبیلا یقیناً دنی زیقت وما اللہ اللہ ان اللہ کان علیمن تاسو مگر سے اللہ تالا واڑی اللہ د عالم حکمت نال ریم فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ رحمتی لَهُمْ دل علیم داخلی و شالی غاری ال رحمت کے ہلاکی و ظالمان الرا ترکی لرا زابر درناک بسم اللہ الرحمن الرحیم ول مرسلا کسم نے پائے ہوا گانو چرالی گلیشی اورانی بندرمائے فلا سفا تسوام بیا قسم دے پائے چیز چلی بتی ونا شوا تشرام اور کسم نے پائے چخر ولکی بخور ولو سرام فل فار فرقام بیا قسم دے پائے چا کو کولکی ب جدا کولوم فل ملکیات ذکر بیا کسم دہشا شرا دیش ازرن د پارا دا دفے دو پارے اربلوں دا گواہی کئی بڑی یقیناش تاسرے واد کے رشی خام خا واقی کی مو تمہیں ست کلچ استوری روان کریشی روان کریشی دائران وای ذو سماو فرجت او کلچ اسمان نوما کولا اوگنےشی وای ذن جبالن صفف کلچ غرونا بوالو ز ویلیشی وای ذو رسول وقت کلچ رسولان براجم اگنےشی به وقت مقررم لا یومن جلل کمه وای تاو ششی لیوم الفصل سلیتا وما شی پوئے تالا چی سدر فیصلے تبائی دا پدے مکنو خبروں علم دیم گا مکنی خلق سمان اللہ پسی ہلاکو دیرو سنام کزا لکھنف دا سکار کمگا د مجرمان دل کرخل مہین آئینے پیدا کری منگا تاسو دوبوس پکونا فجعلنا ہوں فی قرار مکین نگرزو لے منگا دوبو پزید قراری مضبط کے الان قدر معلوم تر مقرر نیٹے پورے فقدرنا فنیمن قادرون منگا دائے تقدیر کری آمنگا قادری اور رخ قدرت لرون کیون آئن گزل کا موتا جندرام مڑ جانا فی ہار واسی ماتا من پڑے کے مضبوط ورنا دنگ دنگ اسکلے منگ پتا سانے تبائی دپار راشالے متو نمنی ابھی پر <تصفح> روان ہر تا چی تاسو دغزیب کا سلا سی شو روانشا گوری تا چی خاون دے دے ولا یغنی من میل نه سورے سرې ورکون کې او نهفده ورکي د شغلو د ورنام ان ترمی بشاررن کل قصره ی کتن دا جا نهشتل کوي په پهرو چې پشان تدللو بلویمکان نه جمالتون سفرم گویا کې داږدي رس دي خام یا زیړیم و او زل للمکذبین تبائی پا روزا کچاگر چی داحلاد نمنی آزا مو لائن داداس روزاچی بخبرین شی کل وا برکی شیچانی ویلو یو میل توبائی ذا بدی روزا حاشا ش تصدیق کئی نرے حالاتوم هاذا یوم الفصل جمعناکم ولولین ذا ذا الفصل راجمعکم وتعصوم مکنی خلق دول فین کانلکم کیدون فکیدون مکھ استاد پاراس چلولوی نو کے چلول زما مقابله کیم وَيَلُعِي يَوْمَ يَذِلِّ الْمُكَذِّبِينَ تَبَعِدَ بَدِيرَ زَعْشَعْدَ رَاشِدْ عَنَمَنِيمُ إِنَّ الْمَتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعِيُونَ يَكِينَ الْمُتَّقِعَانِ خَلَقْ بَعَبَ الصُّورُكِ وَبَشِنُوكِ وَعِيمُ وَفَوَعَكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ أَبَمِعُوكِ وَإِدْعَي قِسْمُ ال شبوہنی کم تا ملون ابھی او اور خورے پوشالے سودا ملو چاسو کبل انال محسونی یو کن ما سے بدلور کو خیستا مل گئے تباہی دا پدے روز آ شا لڑا چن کار کی حالاتوں کلو تم تلیدن خوراک کا یقین تباہی د پد روزا چاچ تقزیب کے حق اوکل شری تر شی روکو خاص کے نئی راشا دردان فبی ہدیوں پورا نا فلکی مان روڑی